فأعوذ بالله من السيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر سدق الله العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العفدة من لساني يفقه قولي أمين يا رب العالمين آج کل معلومات کا دور ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر چکی کہ اس دور کو انفارمیشن اراقت اور اس لحاظ سے جتنی ہماری دسترس ہے جتنی ہماری پہنچ ہے معلومات تک وہ ہم سے پہلے ظاہر ہے لوگوں کو حاصل نہیں تھی. ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہم خط لکھتے تھے تو وہ بیری ڈاک سے جاتا تھا مہینے دو مہینے کے بعد پہنچتا تھا ہوائی ڈاک شروع ہو گئی آٹھ دن میں سات دن میں پہنچ جاتا تھا. پھر تیز رفتار شروع ہو گئی تیسرے دن پہنچ جاتے فون ہو گیا لمے لمے کٹانے کی منٹری ہوتی ہے اب جھگڑا ہو رہا ہے کس نے کس کی گریبان کو پکڑا ہوا اس لحاظ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم معلومات کے دور میں جی رہے ہیں لیکن اس سے غلط فہمی ایک یہ بھی ہو گئی ہے کہ ہم بہت زیادہ جانتے ہیں لہٰذا ہم عالم بھی علم اور چیز ہے معلومات اور چیز اسلام جس کو علم کہتا ہے وہ, وہ معلومات ہیں جن پر انسان کا عمل بھی اگر معلوم ہے مگر عمل نہیں ہے معلوم پر تو معلوم معلوم نہیں بلکہ جہالت اس لحاظ سے عمل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہم دور جہالت میں جی ہیں ہمیں اگر سو فیصد معلومات ہیں اور دو فیصد پر ہم عمل کر رہے ہیں تو اٹھانوے فیصد ہم جہ ہیں اور دو فیصد اور جو کہا گیا کہ دنیا سے علم اٹھ جائے گا حدیث میں قیامت کی جو نشانی بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا سے علم اٹھا لیا جائے گا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے علم کی ڈیفینیشن کی ہے اور ہمارے نزدیک علم جو چیز ہے اس میں تو ہم زیادہ سے زیادہ ہوتے جا رہے ہیں یعنی جو, جو قیامت سے نزدیک ہوتے چلے جا رہے ہیں معلومات پہلے سے زیادہ ہوتی جا رہی ہیں ہمارے جسم کے بارے میں معلومات بہت زیادہ ہیں. بچی بچے کے بارے میں جینس سے جو ہے مستقبل کی بیماریوں کا پتہ چل جائے گا تو اس لحاظ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم تو زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اگر اس کو علم گردانا جائے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ علم اٹھ جائے گا سے کیا مراد ہے عمل اٹھ جائے جب علم پر عمل نہیں ہوگا تو پیچھے جہالت بچے گی اسی نے فرمایا اے جان لو انہ الا اللہ حضور کو فرمایا فعالم الا اللہ جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اب جب اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں جان لو کا مطلب یہ ہے کہ اب اس پر عمل بھی کرو اگر کوئی جان لے اور اس پر چلے نہیں تو یہ جہالت اس لحاظ سے جب عمل کے ساتھ ہم ضرب دیتے ہیں علم کو تو سب سے زیادہ علم کا دور وہ دور ہے جو محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد سم اللہ زی نہ سم اللہ زی نہ صحابہ کا دورہ ہے کا دور ہے یقین جو جو کمزور پڑتا چلا جا رہا ہے جہالت غالبات ہمارا مسئلہ معلومات نہیں انفارمیشن نہیں ہمیں اللہ کی سنائی کے بارے میں جو معلومات آج ہیں صحابہ کو نہیں انہوں نے کتنا اونچا سوچا ہوگا آسمان کتنا اونچا ہوگا ابھی کل تک کی بات ہم لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ جی سورج جو ہے یہ کھلاڑے جتنا ہے اور چاند جو ہے یہ پھوارے جتنا ہے اور تارا جو ہے یہ کھارے جتنا ہے یہی کہتے تھے. یہی ہمیں بتایا جاتا اور اس وقت بھی ہم سوچتے تھے کہ یہ سورج کھلاڑے جتنا کیسے ہو سکتے ہیں کھلاڑا اتنا جہاں یہ گندم گاتے ہیں اتنا چھوٹا سا لوگ کہتے ہیں کھلاڑے جتنا ہو سفر کے جو ذرائع آج ہمیں حاصل یا جو بھی پائپ لائن میں ہیں جن پہ تجربے ہو رہے ہیں صاحبہ کو اللہ نے کیا گنوایا کہ تھا ولخیلا ول بیگال ول گھوڑا اور گدہ ولخیلا ول بیگال و حمیر تم اس پہ سواری بھی کرتے ہو اسے تمہاری توڑ بھی ہوتی ہے جس کے پاس جتنے زیادہ بھوڑے ہوں گے زیادہ بہت بڑا چودھری ہو فرمایا ہوا یخ کو اور ابھی وہ ذرائع آمد و رفت پیدا کرے گا وہ جو تم نہیں جان اور یہ آئے ہمارے لیے بھی کوئی زمانہ آئے گا یہ جہاز آپ کو میوزیم میں نظر آیا کریں گے اور ہماری نسلیں کہا کریں گے ہمارے باپ دادا دیکھو ان پہ سفر کرتے اور گھنٹے لگ جاتے تھے ان کو پاکستان جانے میں اصل مسئلہ معلومات نہیں اصل مسئلہ عمل آپ بہت بڑے عالم ہیں معلومات کی لائبریریاں آپ کے ذہن کے اندر ہیں. سو فیصد میں نے مثال دی کہ سو فیصد آپ کو علم حاصل عمل دو فیصد پر ہے تو آپ دو فیصد عالم ہیں اور اٹھانوے فیصد جائیں لہذا عمل کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ دور دور جہالت ہے اور دن بدن دن ہم جہالت کے اندر خوبتے چلے جائیں عمل کی, کے لحاظ سے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا انبت یا للذین سو اب جہالت اللہ کے ذمہ توبہ ان لوگوں کی قبول کرنا لازم ہے ان لوگوں کی توبہ قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا اللہ جی نیا ملون سو جو غلطی کا ارتقاب کرتے ہیں جہالت اب جہل کیا ہے نادانی نہیں پتہ اس سے غلطی ہو گئی سما یا من قریب لیکن جو ہی پتا چلا انہیں تو فورا جو پہلا ایگزٹ ملا ہے جو توبہ کا پہلا انہیں موقع ملا اس پر فورا توبہ کریں گے اور اصل رستے پر واپس آ بڑی بہترین مثال ہے اگر آپ ایک غلط موڑ مڑ گئے ہیں جہاں کہیں آپ نے اور ہے اور پول پہ چڑھ گئے اور آپ, غلط ٹرن ہو گئے آپ, سے. آپ کو پتہ چل گیا کہ میں غلط موڑ پہ مڑ گیا ہوں تو آپ کی نظر کیا ڈھونڈتی ہے اس وقت کوئی پہلا ایگزٹ جو آپ کو دوبارہ اس رستے پر لے جائے یہ سما یا توبو نمین غلطی ہو جاتی ہے پھر ان کی نظریں ڈھونڈتی ہیں موقع یہ نہیں کہ وہیں بستر ڈال لیتے ہو لط تو لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ نتہ حَتَّى آ ہدم الموت بس اسی رستے پہ بگٹ دوڑتے رہے دوڑتے رہے دوڑتے رہے یہاں تک موت آ گئی حت اعجا جا ہدحمل موت کالا انی تو کہتا ہے اب میں توبہ کر کوئی توبہ نہیں توبہ اس کی ہے جو پہلا موقع ملتا ہی پتہ چل جاتا کہ اس کو احساس ہو گیا میں نے غلط اور یہ جان بوجھ کر غلط رستے پہ نہیں چڑھا غلطی سے پھر گیا ہے اور اسے ایگزٹ دیا جاتا ہے وہ میں یہ تک یا جو اللہ ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے پروردگار نے اس بندے کے لیے قدم قدم پر مخرج رکھا ہوا ایگزٹ ہے رات کو بولا تو رات کو ہی توبہ کر سکتا یہ نہیں کہ صبح نو بجے دفتر کھلے گا پھر آنا لا خزون سنتن والا نوم وہ سوتا ہی نہیں اونگتا بھی نہیں رات کو دفتر کھلا ہوا بارش لگی ہوئی ہے بجلی گئی ہوئی ہے لوڈ شیڈنگ ہے تو بھی کوئی بات جہاں بازار میں غلطی ہوئی یا بازار میں توبہ کر سکتے یعنی پادری کے پاس جائیں گے اتوار والے دن ابھی چار دن رہتے ہیں پھر جا کے کنفیس کریں گے وہاں پہ اور پادری صاحب چندہ لے کے صاف کریں گے بازار میں غلطی ہوئی یا بازار میں توبہ کرو گاڑی میں ہوئی یا گاڑی میں توبہ کر لو جہاز میں ہوئی ہے جہاز میں توبہ کر میدان جہاز میں ہوئی یا وہاں توبہ کر لو یا اس کا ایگزٹ اس کے ساتھ ہی اللہ نے رکھا ہوا تو میز کر تھا ہمارا جو مسئلہ ہے وہ انفارمیشن نہیں ٹو نو ہیو نہیں آپ آج رات یہاں کے بیٹھتے آپ کس سب میں پتا ہے سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے جب اللہ کی جات یہ کہتے ہیں کہ ہر بندے کے اندر میں نے انڈیکیٹر رکھا ہوا ہے اگر وہ نہیں اس کی سنتا تو نہ سنیں بالل انسان ہو الانف ہی بسی ہر انسان باہر سے آندھی ہوں باہر اسے رستہ بے شک نظر نہ آتا ہو اگر وہ آنکھوں سے اندھا ہے اس کے اندر کی جو انفراریڈ اس کی آئی ہے وہ کام کر رہی بالل ان انسان ہو ہر انسان الانف سے ہی بسیرا اندر دیکھ سکتا ہے باہر بے شک نہ دیکھ سکتا اس لحاظ سے آپ کو سب پتا کمی یا خامی ہمارے نالج میں نہیں کمی یا خامی ہمارے عمل میں ہم نے یہ سمجھا ہے کہ صرف جان لینے کا نام اسلام ہے جان لینے کا نام ایمان ہے جبکہ عمل کرنے کا نام ایمان ہے اور عمل کرنے کا نام اسلام جان لینا دنیاوی علوم میں ایک مقام رکھتا ہے لیکن اسلام کے اندر جان لینے کی کوئی وقت نہیں جب تک اس جان لینے سے اس معلوم ہو جانے سے اس پڑھ لینے سے نفا نہ فائدہ نہ اٹھائے آدمی بورڈ پڑھ لیتا ہے یہ ٹریک مدینے والا ہے یہ مکے والا ہے یہ ریاض والا ہے پڑھ لیتا لیکن ہمیشہ غلط ٹریک استیار کرتا ہے اس کے پڑھنے کا کوئی فائدہ ہے بلکہ اس کو زیادہ جوتیاں پڑیں گے ہم تو ان پڑھے آپ تو پڑھ سکتے ہیں. اور آپ آگے بھی بیٹھے ہوئے کیوں غلط رستے پہ چڑھے آتے لہذا قیامت کے دن وہ علم گلے کا پندہ بن جائے گا جس پہ عمل نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ زمزم پینے کے بعد دعا کیا کرتے تھے اللہ انی اسل کا علم نہ خیال اللہ میں تم سے سوال کرتا ہوں اس علم کا جو نفع دے نقصان دینے والا نہ یعنی وہ علم جس پر آپ نے عمل کر لیا وہ نفع دینے والا ہے قیامت کے دن جو سوال کیے جائیں گے ان میں ایک سوال یہ بھی ہے جو علم حاصل کیا تھا اس پہ عمل کتنا کی اور آپ کو پتا ہے جوں جو معلومات اور علم زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے میں معلومات کہتا ہوں علم کہنے پہ میرا جی چاہتا نہیں ہے لیکن بات سمجھ میں نہیں لگتی جب تک اس کو علم نہ کہا جائے اس لیے کہ وہ ہمارے یہاں اس کی ایک بن گئی ہے ایک پرسپشن اس کی آئی ہوئی ہے جو جو علم زیادہ ہوتا جاتا ہے پیپر سخت ہوتا چلا جاتا کے جی ون کے جی ٹو کے بچے کا پیپر بڑا سوکھا ہوتا ہے دس تک گنتی بڑی اور چھوٹی انگلش لکھوا لیتے بچہ پاس ہو گیا جوں جوں کلاس بڑھتی چلی جاتی ہے اس کی میتھ بھی مشکل ہوتی چلی جاتی ہے اس کی انگلش بھی مشکل ہوتی چلی جاتی ہے اس کی سائنس بھی مشکل ہوتی چلی جاتی, ہوتی چلی جاتی یہی معاملہ دین میں تجھ سے پیپر ہوگا قیامت کے دن سوال ہوگا تیرے علم کے ساتھ حاصل کتنا کیا اور عمل کتنا کیا تو ریشو کیا نکلے گی ایک آدمی نے چار پرسنٹ حاصل کیا دو پرسینٹ عمل کر لیا تو غلطیاں کتنی نکلیں گی اور ایک آدمی نے سو فیصد حاصل کیا عمل دو فیصد کیا غلطیاں کیا ریشو کیا ہے پچاس نمبروں میں سے پچیس لے جائے پاس ہو جائے گا بیس بھی لے جائے پاس ہو جائے لیکن سو نمبروں میں سے پچیس لے جائے تیس بھی لے جائے پاس ہو جائے نمبر تیرے علم کے حساب سے لکھے جائیں گے اس میں دیکھا جائے گا کہ اب ٹینٹ نمبر کتنے نے کتنے مارکس دیے ہمارا مسئلہ علم نہیں ہمارا مسئلہ عمل ہے. میرا بھی ہے آپ آگ کا اگر کوئی کمی ہے تو ہمارے نالج میں نہیں علم کے اتنے ذرائع ہیں کہ ہمیں ایک ذریعے سے نہ ملے تو دوسرے ذریعے سے مل جاتا اخبار میں آرٹیکل آ جاتا ہے وہ ہماری نظر میں چڑھ جاتا ہے کسی دوست کے گھر بیٹھے ہوئے کتاب کسی کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے کیسے سن لیتے ہیں نہ ہو تو مولویوں نے دس دس لاؤڈ اسپیکر باہر لگائے ہوئے مساجد کے رات کو سونے بھی نہیں دیتے کچھ نہ کچھ سناتے رہتے میں جیسے بارش لگی ہوئی ہو سیاح کہتے کہ آوا چلے تو چوہے کے کھڈ میں بھی آتی ہے نا ہا پتہ چلتا ہے آوا ہو سہی چل رہی ہو سہی تو چوہے کی کھڈ میں بھی ہوا آتی ہے انفارمیشن کی اتنی آندھی ہے کہ جو اسکول نہیں نہ گیا ساری زندگی اس سے بھی بات کرے تو وہ بھی آپ کو کرکٹ کے بارے میں بھی سب کچھ بتائے سیاست کے بارے میں واجپائی اور پرویز مشرف کی بھی غلطیاں نکالے انفارمیشن تو اتنی ہو گئی مسئلہ عمل عمل ہم کب کریں گے صحابہ کا معاملہ تو یہ تھا کہ وہ اگلا سبق نہیں لیتے تھے جب تک پچھلے پر عمل نہیں کر لیتے لہذا ان کا علم علم تھا علم نام تھا اس کا جو ان کی پریکٹس میں آ گیا ہے جو پریکٹس میں نہیں آیا وہ بوجھ ہے وہ گلے کا پھندہ ہے آپ کو پتا ہے جب جہاز میں خرابی پیدا ہوتی ہے تو فیول اس کے لیے بوجھ بن جاتا فوجی جہاز ہو تو فیول کی ٹینکیاں گرانے کا اس میں سسٹم ہوتا ہے وہ گرا دیتا ہے لڑاکا تیارا ہو لیکن جو جہاز کمرشل ہوتے ہیں ان میں فیول کے ٹینک گرانے کا کوئی سسٹم نہیں ہوتا اس کو اڑا اڑا کے جلاتے رہتے ہیں اس کا فیول ٹینکیاں خالی ہو جاتی ہیں تو لینڈ کرتے ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے علم کی ٹینکیاں بری ہوئی ہیں اور ہمارے کریکٹر کے اندر خرابی ہے اور وہ ہمارے گلے کا پند اور بوجھ بن کے رہ گیا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نو آٹھ سال میں سورہ بقرہ سیکھتے ہیں آٹھ سال ان کے سیکھنے میں اور ہمارے سیکھنے میں کیا فرق ہے ان کو آٹھ سال کیوں لگے ان کے لیے تو وہ بڑا آسان ہے ان کی مدر لینگویج ان کو آٹھ سال لگے سورہ بکرا کو اپنے عمل میں لانے میں اور وہ علم کہتے اس کو اٹھو جو عمل میں آتا باقی تو کوئی جہالت اب اجال کو کیوں ابجال کہتے جہالت نام ہے اگنورینس آپ اگنور کر دیتے پتہ ہے آپ کو کہ یہاں سے یو ٹرن منع ہے آپ کر جاتے یہ جہالت ہے پتہ ہوتے ہوئے بھی آپ نے عمل اس کے خلاف کیا اس کا نام ہے جہالت کون مسلمان ہے جو کہتا کہ میں کسی ڈھوک میں رہتا ہوں اور مجھے پتہ نہیں ہے کہ ملاوت کرنا جرم اتنا بھولا سادہ کون مسلمان ہے جو خود ملاوٹ کی ہوئی چیز لیتا نہیں ہے تو مطلب اسے ہے کہ ملاوٹ کی ہوئی چیز بری دودھ میں ملاوٹ یہی ہے نا اگر فیکٹریاں تو کوئی نہیں دیات میں یہی جہاں تک ایکسس ہے آدمی کی سوال بھی وہی ہو دو روپے تک ہے دو روپے چوری کیے دوسرے کی دو کروڑ تک اس نے دو کروڑ چوری کر لیا ہے سوال تو ایکسس کہہ تو یہ نہیں کہہ سکتے اللہ وہ بڑا مجرم نے دو کروڑ کھایا ہے اگر تیری دسترس میں بھی دو کروڑ ہوتا تو تو نے دور پہ چوری کر کے بتا دیا تک تو دو کروڑ چھوڑ دیتا اس لحاظ سے دیکھا جائے تو مسجدیں بھی آصف زرداریوں سے بھری ہوں جس کے بس میں چلتا وہ خط کا ٹکٹ نکال کے اگر مور نہ لگی ہوئی تو واپس بھیج دیتا ہے یہ کرپشن نہیں انہوں نے پیسے لیے تھے تیرا خط پہنچانے کے خط پہنچ گئے تیرے پیسے پورے ہو گئے کیوں صاف کر کے واپس بھیجا یہ کرپشن جو ٹکٹ بچا سکتا ہے وہ ٹکٹ بچا لو بولتا رہا تھا بغیر ٹکٹ بغیر ٹکٹ دب کے بیٹھے رہتے ہیں یا اللہ کور یہ کرپشن نہیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے باہر تو کیمرے فٹ کی ہوئے اپنی ذات پہ کیمرہ نہیں فٹ کرے اے اللہ بھو جان لو نماز فرض ہے نماز کے مسائل معلوم کرنا بھی فرض ہے روزہ فرض ہے روزے کے مسائل معلوم کرنا بھی فرض ہے آپ کو معلوم ہونے چاہیے یہ کوئی آپ کے اختیار پہ نہیں چھوڑا گیا جا وہ بندہ لائس کے لیے کاغذات جمع کرواتے تو وہ اشارات اور کا ٹیسٹ لیتے ہیں پہلے آدمی کہ جی پہلے پہلے یہ کیا کرتے تھے کہ وہ لائسنس جب پاس ہو جاتا تھا بندہ تو لائسنس دیتے تھے تو پھر ٹرائی لیتے تھے سگنلز پھر کہ لوگوں نے گاڑیاں چڑھانی شروع کر دی دوسروں انہوں نے پہلے ان سے پوچھو تاکہ سڑک پہ تو گاڑی چلائیں گے تعلیم جب کریں گے تب چلائیں گے اب وہ اس کو کہے ٹیسٹ لینے والے کو کہ میرا پتر بیس سال سے لائسنس ہولڈر ہے میں اس سے اشارے پوچھ لوں گا پاس کر دے گا گاڑی تم نے چلانی ہے نماز اپنی تم نے پڑھنی ہے تم نماز میں بھول گیا تو پتر کو آواز تو نہیں دو گئے اور پتر ادھر آنا مجھے بتانا اب تو تم پھنس گئے ہو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں سیدا صاحب ہے کہ نہیں روزے کے مسائل معلوم ہونے چاہیے کہ ان چیزوں سے ٹوٹتا نہیں آج کے مسائل معلوم ہونے چاہیے زکوات کے مسائل معلوم ہونے چاہیے یہ کمپلسری اور پھر اس معلوم پر عمل بھی ہونے. مختلف آپ کو پتہ ہے بعض یو وہ ہوتے ہیں جو چھوٹی گاڑیوں کے لیے ہوتے ہیں بڑی گاڑی کے لیے نہیں ہوتے اب بڑی گاڑی اور چھوٹی گاڑی کے قانون میں فرق ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کون سی گاڑی چلا رہے ہیں؟ اسی طرح حالات میں فرق آ جانے سے عبادت کے مسائل میں بھی فرق آ جاتا ہے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ اس وقت سفر پہ ہیں اور کون سا قانون لاگو ہوتا ہے یہ سارے مسائل معلوم ہونے چاہیے اور پھر اس معلوم کے مطابق عمل بھی کرنا چاہیے اے جان لو فرمایا علم و معافی ان تصے کم پہ کرو یہ بات اچھی طرح جان لو اعلمو یہ بات اپنے علم میں لے آؤ اپنی میمری میں فیڈ کر دو اپنے اندر جمالو اس بات کو کہ اللہ تمہارے اندر کیا ہے اس سے بھی واقف اور وہ اس کو دیکھ رہا ہے اس کو نہیں دیکھ رہا جو تم باہر کر رہے ہو بظاہر تم نماز پڑھ رہے ہو لیکن اگر اندر ریا کاری ہے فقد من سلا یورائی فقا دش جس نے ریاکاری کے لیے نماز پڑھی اس نے شرکا یورائی فقہ دش رکھا جس نے ریاکاری کا صدقہ دیا اس نے شرک کیا وہ من ساما یورائی فقا جس نے ریاکاری کا روزہ رکھا اس, اس کا مطلب یہ کہ شرک کا اطلاق کیوں کیا گیا ایکشن تو وہی ہے روزے کی ٹائمنگ سٹارٹنگ اور اس کے افطار کا ٹائم تو وہ یہ شرک کہاں آ گیا ہے؟ نماز میں سجدہ رقوق کوما قاعدہ جلسہ سب کچھ وہ یہ شرک کہا ہے شرک پیچھے آیا جہاں رب نے کیمرہ لگایا وہ جو باطن ہے اس بندے کا دو پورشن ہوتے ہیں ایک بندے کا ظاہر ہوتا ہے ایک بندے کا باطن ہوتا اور فیصلہ بندے کے ظاہر پر نہیں فیصلہ بندے کے باطن پر میں نے یہ محسوس کیا کہ جب ہم لوگ حج پہ جاتے ہیں اور احرام باندھنے کے بعد ہماری کیفیت تبدیل ہو جاتی ان باتوں پہ ہم آپس میں لڑتے ہیں جھگڑا کرتے ہیں نفسہ نفسی کرتے ہیں جن پہ ہمارے بچے بھی اگر کریں تو ہمیں ان پہ غصہ آتا ہے وہ بچپنے سے بھی کم ترکی چیز بچوں کی طرح اس کی وجہ پہ میں نے غور کیا کہ وہاں پہ انسان کا واطن سامنے آ جائے یہاں نکاس سے ادھر ادھر بندے کا ظاہر ہوتا ہے اوپر جو ہم نے پردے چڑھائے ہوئے سوفے پہ کپڑا چڑھا دیا اندر بے شک صوفہ گندا ہے رضائی گندی ہے اوپر چھاڑ چڑھا دیا ہے ہمارا حال وہ ہے اندر گلی سڑی ہڈیاں اوپر سنگے مرمر لگایا ہوا ہے جب ہم کپڑے اتارتے ہیں تو وہ سنگے مرمر ادھر ہی رہ جاتا ہے اصل بندہ نکل آتا ہے وہ جھگڑا لو فرمایا حاج ہی کے زمن میں بات چل رہی ہے تو فرمایا و مین نا سے میں ہوں اجبوں کا کال ہوں فی الحیات دنیا وش دال معافی کل میں ہی وہ لوگوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے منہ کی باتیں آپ کو بڑی پیاری لگتی وامین سے من یو عجبوں کا کال ہو اس کی بات آپ کو بڑی اٹریکٹو لگتی ہے بڑی میٹھی اور حلاوت والی بات کرتا ہے جسے اقبال نے کہا کہ اقبال بڑا اپدیشت ہے اپدیشت ہے من باتوں میں موہ لیتا ہے وہ من موہ لینے والی باتیں کرتا ہے وہ یوش خید اللہ الا معافی بے اور اس بندے نے اللہ کو اس پر گواہ بنایا ہوا ہے اللہ کی نظر اس پر ٹکی ہوئی ہے جو اس کے دل میں اللہ کو باتوں سے نہیں بہلایا جا سکتا ان علیم مزاج سدور واہ واہ اللہ خسام دل اس بندے کا جھگڑے سے اللہد الخسام جسے کہتا ہے نا پیسے دے کے جھگڑا کرنے والا فرمایا او تم دیرا بہی ہم نے یہ قرآن اس لیے نازل کیا کہ آپ اس جھگڑالو قوم کو ڈرائیں وارن کریں کومل قوم وہ کیا ہے سب سپرلیٹو ڈگری ہے لدن کی سپرلیٹو ڈگری ہے البد بہت زیادہ جھگڑا کرنے والا وہ الگ حالانکہ وہ بندہ خصومت میں دشمنی میں انتہائی جھگڑا لوے یعنی وہاں اگر کوئی تم توقع رکھے کوئی معافی کی کوئی گنجائش ہوگی لیکن جب کپڑے اترتے ہیں احرام کی چادریں آتی ہیں تو ہمارا ظاہر ادھر ہو جاتا باتن کھل کے سامنے آ جاتا چائے پہ جھگڑا پانی پہ جھگڑا رات کو سوتے میں فلاں میرے اوپر سے کیوں گزر گیا ہے تواف کسی کا دھکا لگ گیا تو اس کے گلے صحیح میں جھگڑا وضو کرتے ہوئے جھگڑا آبے زمزم پیتے ہوئے جگ... یعنی کوئی جگہ وہ بندہ خالی کوئی نہیں دھو. نماز پڑھنی ہے, وہاں دھکم پیل ہو ہے. اس کی وجہ کہ۔ اللہ تعالیٰ شیشا ہے اس لیے کہ جب تک ڈاکٹر کسی کو صحیح بیماری نہ پکڑائے علاج نہیں ہو سکتا بندے کو ہو نمونیا اور ڈاکٹر کے گردے کا درد ہے ٹھیک علاج ہو جائے گا اس کو بتانا پڑے گا میاں یہ بیماری ہے افورڈ کر سکتے ہو تو علاج کروائے نہیں تو باغ دور مت کرو ٹائم بچتا ہے اپنے بچوں کو دو تمہارے جانے کا ٹائم آ گیا اب بچوں میں بیٹھو اپنے لاشے کو خراب مت کرو بندہ حج پہ جاتا ہے علاج کروانے اور میں نے عرض کیا کہ علاج تو نماز بھی کرتی سلا تنہا پہنچائے والا لیکن بعض بندے وہ ہوتے ہیں کہ جن کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ حج کیوں یا بچ جائے گا یا مر جائے گا یا سدھر جائے گا یا موہ لگوا کے آئے گا لا علاج ہو کے آئے گا یہی ہوتا ہے جب تک آدمی چھوٹے چھوٹے ڈاکٹروں کے پاس کمپاؤنڈروں کے پاس دوڑتا رہتا ہے یہ جو ہمارے گاؤں میں ڈاکٹر ہوتے ہیں کھانسی کے شربت رکھے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے اور دو چار کیپسول رکھے ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عام طور پہ فوجی اسپتالوں میں یا دوسرے اسپتالوں میں وہ کینچیاں استرے پکڑانے والے ہوتے ہیں سرجری میں تو وہ گاؤں میں جب ریٹائرڈ ہو کے ڈاکٹر صاحب ہوتے تو جب تک آدمی ان کے پاس دوڑتا چلا جائے تب تک آدمی کو یہ ہوتا ہے کہ جب بڑے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو آرام آ جائے اتنے پیسے کوئی نہیں ہے ورنہ میں اگر کمپلیکس اسپتال اسلام آباد میں داخل ہوتا تو ٹھیک ہو گیا اب اگر جب تک ان کے پاس رہے گا لا علاج نہیں ہوگا امید رہے گی نا جب بھی بڑے ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو آرام آ جائے علاج کا ہوگا جب کمپلیکس میں یا سی ایم ایچ میں داخل ہو جائے اور وہاں سے منجا واپس آ جائے کہ اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے حج تک امید رہتی ہے کہ سدھر جائے گا لیکن حج سے جا کر بھی نہ سدھر تو علاج ہو کے واپس آتا ہے اب اس کا منجا لا علاج لہذا یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ بندے کو بتایا جائے کہ تیرے اندر خرابیاں کیا ہیں اور بندہ جب رب کے گھر میں علاج کروانے جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا باطن کھول کے اس کے سامنے رکھ دیتا وہ باطن جھگڑ رہا ہوتا ہے چائے پر بھی اور روٹی پر بھی اور ہوٹل پر بھی اور طواف میں بھی اور صحیح میں بھی اور نماز میں بھی وہ باطن جھگڑ رہا ہوتا ہے اور رب اسے بتا رہا تھا یہ تیری بیماری ہے شفا مانگنی ہے تو اس کی مانگ اب رب سے درست کرنا تو اس کو لالچ وہاں بھی کسی کا حق مارنے سے نہ وہاں بھی کسی کو کوئی گنجائش نہ دینا وہاں بھی صبر نہ کرنا جہاں کا ایک ایک پتھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے صبر کی کہانی اگر وہاں بھی تیرے اندر صبر نہیں آیا ایک صاحب تھے میں جب بلدیہ میں کام کرتا تھا میرے ساتھ کام کرتے تھے انہیں نماز کے لیے کہا کرتا بھائی نماز پڑھا کرے ہو اس کے فضائل بھی سناتا اور اس کے جو عقوبات ہے وہ بھی سنا ایک دن وہ تنگ آ گئے تو مولوی پیچھا تو نہیں چھوڑتا ایک طرف لے گئے مجھے کہنے لگے بات یہ ہے کہ آپ آج پہ گئے ہیں نا میں جی گیا ہوں. وہ آپ نے دیکھا جو پہاڑی کے اندر باتھ روم بنے ہوئے اور انڈر گراؤنڈ باتروم بنے ہوئے جی کہنے لگے وہ ہماری کمپنی بنا رہی تھی میں اس کمپنی میں ملازم تھا میں نے آٹھ سال وہاں کام کیا مکے کے اندر رہا ہوں میں نہاتا بھی ان باتھ روموں کے اندر جا کے تھا لیکن میں نے نماز وہاں بھی نہیں پڑھی تم یہاں مجھے پڑھا رہے جہاں ایک کی لاکھ ملتی تھی کاری صاحب ہم نے وہاں کو نہیں پڑھا اب روز کان کھا گئے نماز پڑھو نماز کچھ ایسے وشیر جنہوں نے وہاں نہیں پڑھی یہاں کیا پڑھیں اور جنہوں نے وہاں سے کچھ نہیں لیا نہ صبر سیکھا وہاں سے نہ قربانی کرنا سیکھا ہے وہ یہاں کے کیا کروں قربانی نام وہ بکرے کے گلے پر چھوری چلانے کا تو نہیں ہے زبا تو کوئی ہوا ہے وہ کہتے ہیں نا دکھ جیلے بی فاختہ اور کوے انڈے کھائیں چھوری تو پھرے دمبے کے گلے پر ثواب تجھے مل گیا مزہ تو یہ ہے کہ اس ڈمبے کے گلے پہ چھری چلانے سے پہلے اپنے نفس کے گلے پہ چھری چلا اور وہ اس کا مذر ہو دنبا تو اس کا ایک سائن مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ جب قربانی دیا کرتے تھے تو ایک دنبا بچہ خرید لیتے اسے بادام بگو دیتے رات کو بادام اسے کھلاتے کھانا کھاتے ایک لکما اس کے منہ میں دیتے ایک لکما خود کھاتے چار پائی ایک طرف ان کی ہوتی ساتھ وہ ہوتی چائے پہ سوتے ساتھ وہ بیٹھا مسجد جاتے مدرسے جاتے باہر بیٹھا رہتا جب فارو ہو کے نکلتے تو ان کے ساتھ آتا ان کے ساتھ مدرسے مسجد میں اتنا پیار اس دمبے کو ان سے اور ان کو دمبے سے عید کا دن ہوتا اس کو نہلاتے صابن کے ساتھ رنگ لگاتے بادام کھلاتے اس کو تیار کر کے جب قربانی کے لیے لٹاتے اس کو تو ظاہر ہے وہ بچے کی طرف سے پیار ہو جاتا ہے وہ ان کی طرف دیکھتا اسے پتا یہ کھلانے والا ہے آج تھا کس نے میرا بھلا سوچا ہے اس میں بھی کوئی بھلا ہوگا اور اس کے ہاتھ پھیرتے آنکھوں میں آسو آ جاتے اور کہتے بیٹا اللہ کا حکم سوری پھیرتے اسی دن نیا بچہ لے لیتے پالنا شروع کر دیتے اگلے سال کے لیے قربانی سے پیار پڑ جائے تو جو تکلیف ہوتی ہے نا وہ تمہارا حاصل ہے اس کمائی میں کہ رب کی خاطر تو پیار کو کسی محبت کو قربان کی فرمایا نئی انال اللہ لٹمہ ولا دما بات خون اور گوشت کی نہیں ہے ولا کی انال وہ رب کے حکم پر تم کتنا چلے ہم لے آتے ہیں اسٹریلیا کا بدبودار دمبا ساری رات گھر والے سو نہیں سکتے نہ وہ سونے دیتا ہے صبح پتہ نہیں پانی بھی پلاتے ہیں کوئی نہیں پلاتے سب سے پہلے آ کے کام یہ کرنا کہ اس سے جان چھڑاؤ یا رب ایزی ہو جائے ذرا یہ تو دمبا رب. زبا کیا زبا کیا آپ نے گوشت کھانا ہے کچھ کھانا ہے کچھ دینا باقی فریجر میں ڈال دینا ہے دو مہینے موج کریں گے جو دعوتیں کرنی ہے لوگوں کی اسی دوران کر لیں گے وہ پیار کہاں ہے جو ابراہیم اور اسماعیل کا پیار تھا وہ کہاں ہے اس کا کچھ نہ کچھ پرسنٹیج اس دنبے سے ہونی چاہیے نہیں. ہمارے سورسز نہیں ہیں ہم پال نہیں سکتے مظہر ہے اسے. ملک میں ایسا ہوتا ہے بہت سارے لوگ آپ بھی پالتے میرے والد صاحب نے جو دنبہ پالا ہوا تھا انتقال ہو گیا ان کا پھر قربانی بعد میں دی گئی تو وہ دنبا ان سے اتنا ہلا ہوا تھا آپ اندازہ کریں کہ ان کی سمیل وہ قبر پہ جا کے بیٹھا رہتا جدر جاتے تھے ساتھ ساتھ ساتھ, ساتھ, ساتھ, ساتھ, ساتھ پھرتا جب دفن کر دیا تو وہ کھیتوں کی طرف جاتا تھا وہی راستہ گزرتا تھا قبر کے پاس چرنے جاتا تھا تو چرنا چھوڑ دیتا تھا والد کی قبر کے چڑھانے بیٹھ گیا یہاں سے وہ خوشبو آ رہی یہ پیار پڑا ہوا تو پھر ذمہ کرتے ہوئے تھوڑی سی تکلیف ہوتی وہ تکلیف تیری قربانی کا حاصل ہے جتنا پیار تھا اتنا قیامت تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل مسئلہ ہمارا علم نہیں ہے ہمیں سب کچھ پتا ہے سب کچھ پتا ہے جو کہتا مجھے پتا نہیں وہ جھوٹ بولتا ہے مسئلہ عمل کا ہے اور عمل کرنے نہ کرنے کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے یہ کوئی ویکسین تو ہے نہیں یا کوئی انجیکشن تو ہے نہیں کہ آدمی زبردستی کسی کے منہ پہ ہاتھ رکھ کے جیسے ہمیں بچپن میں لگواتے تھے اسکول میں آپ کو پتا ہے ٹفری ہوتی تھی تو پتا چلتا تھا آگے والے آئے ہیں تو ہم واپس ہی نہیں آتے تھے اسکول کے دروازے بند کر کے ہمیں جو بھی ٹیكے لگائیں کسی نے لگائے ہیں ہم نے اپنی مرضی سے نہیں لگائے اب یہ کوئی اس قسم کا معاملہ تو کے ہے نہیں کہ منہ پہ ہاتھ رکھ کے عمل کروا لیا جائے عمل کرنے کا دروازہ تو آدمی نے خود کھولنا ہے چاہے سمجھانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سمجھنے والا عبداللہ ابن ابئی ہو نبی کے منہ سے قرآن سن رہا ہے کیوں اثر نہیں کر رہا اس لیے کہ قرآن کے لیے دروازہ نہیں کھول رہا تھا انفیز عالیہ کا سورہ ذکر نجم انفیز عالیہ کا لا آپ سور تب ریمن کا لہ جس کا دل ہو اس قرآن میں نصیحت ہے یہ نصیحت کرتا ہے لیکن کس کو رن کان لہ قلب جس کا دل ہو اور اس نے دل کا دروازہ بھی کھول کے رکھا ہو الم وهو شہید شہید وہ موقع پر موجود بھی ہم عام طور پہ نماز پڑھتے ہر میں بھی پڑھے امام کے پیچھے اللہ اوپر کل کے بیٹھ جاتے ہیں اور کوئی دوسرا سٹیشن کھول لیتے ہوتا ہے نہیں آپ ڈاک چیک کر رہے ہیں تو ہاٹ میل جا وہ ڈاؤن لوڈ کر رہی ہے لیٹ کر رہی ہے تو آپ نے دوسرا کوئی اخبار پڑھ رہے ہیں اتنی دیر میں جتنی دیر میں پھر اس کو آپ کلک کر کے دیکھ لیتے کھلا کہ نہیں یہی آر نماز میں ہو اللہ ابھر کر کے فوراً دوسرا پروگرام ہم کھول لیتے ہیں اور اس میں لگے رہتے سبزیاں خریدنے میں دکانوں کا حساب کرنے میں اور سب چیزیں سامنے آتی رہتی سامنے دیکھا ستون پہ دروازے پہ حرم کے دروازے پہ بیت اللہ کے دروازے پہ سونا لگا فوراً چلا گیا دھیان وہاں یو اے میں کیا ریٹ ہے سونے کا پتہ چلا آج کل شیئر بڑے یہ بالکل وہ اسپارک اسپارک ہوتا چلا جاتا ہے ایک جو سیل ہوتا ہے وہ دوسرے کو ہٹ کرتا ہے اور اگلے والے میں کیا پروگرام ہے کسی کو کوئی پتا نہیں کہ پڑوس میں رہتے نا تو ہو سکتا ہے کہ یو اے سے چھلانگ لگا کے لندن چلا جائے لندن سے پاکستان ہر سیل میں اپنا ڈیٹا نا وہ ایک دوسرے کو ہٹ کرتا ہے تو وہ کھلتے چلے جاتے ہیں اور ادھر امام کہتا السلام علیکم و رحمت اللہ بندہ علیکم یہ ہماری نماز یہی ہمارا حج یہی ہمارا سفا مروہ اس لیے حاصل کوئی نہیں ہوتا اس لیے کہ جو شرط رکھے نا وہ ہوا شہید وہ وہاں موجود بھی رہے دوسرا پیج پھول کے بھاگے نہیں وہاں مسئلہ علم کا نہیں ہے مسئلہ عمل کا عمل کرنے کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے ہماری نجات علم سے نہیں ہونی عمل سے ہونی علم اگر اس کو علم کہا جائے میں اس کو بار بار انفارمیشن یا معلومات کہہ رہا ہوں اس کو دیکھا جائے تو صحابہ اس کے پاس کو بھی نہیں تھی جو کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں جس طرح فون پہ ہمیں فورن سہولت حاصل ہے ایک لمحے میں ہم خبر معلوم کر لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تب تک نہیں آئے گی جب تک بندہ جو سفر پہ نکلا ہے اس کے واپس آنے سے پہلے اس کے گھر والوں کو معلوم نہ ہو جائے کہ وہ کب آئے موبائل پہ بتا دو فلاں جگہ پہنچ گیا دروازہ کھول دینا بھائی ہے نا ان کی ایکسس نہیں تھی جی. اگر معلومات سے تولیں تو وہ اس کے کچھ پرسنٹیج بھی نہیں لیکن عمل سے تولیں تو وہ دور آئیڈیل دور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے خیر القرون کرنی زمانوں میں سب سے بہترین اور آئیڈیل زمانہ میرا زمانہ کس بنیاد عمل کی بنیاد جتنا علم ہے اتنا عمل ہے تو اس کا مطلب ہے سو فیصد ثم اللہ زین پھر اس کے بعد میرے بعد والا زمانہ صحابہ کا زمانہ ثم اللہ زین یلون پھر تابعین کا زمانہ تین زمانے جن کی حضور نے تعریف کا مطلب ہے جون دور ہوتے چلے جائیں گے علم زیادہ ہوتا چلا جا رہا عمل ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس کو ہم علم کہتے ہیں وہ تو زیادہ ہوتا چلا جا رہا اٹھتا کہاں وہ علم تو زیادہ ہو رہا ہے. آج جو سات سال کا بچہ جانتا ہے وہ ہمارے زمانے میں نوے سال کے بوڑھے کو پتا نہیں تھی. وہ کوکو والی گھڑی لے گئے گھر ایک دو دن بولتی رہی وہ اس میں سے نکل کے باہر آخر ہماری دادی نے کہا پتر وہ بھی اللہ کا جی ہے اس کو بھی تو کچھ ڈالو کھانے کو دو دن ہو گئے کچھ نہیں دیا تھا ان کو اتنا پتہ نہیں کیا بے جان ہو بولتی ہوا پلایا کچھ نہیں اللہ کا جی ہے جواب دینا ہے ہمیں جو کہانیاں سنایا کرتے ہیں بات دادا اپنے بچوں کو سنائے تو وہ کہتے ہیں بند کریں گے آپ کیا بکوف بنا رہے ہیں؟ علم یعنی فاسف کے لحاظ سے دیکھا جائے تو زیادہ ہوتا چلا جا رہا ہے ہمیں بتایا بتانے والے نے اس بتانے والے نے جس کے سچا ہونے کی تصدیق اس کے رب نے کی کہ علم اٹھ جائے گا جو جو قیامت کے نزدیک آتی چلی جائے گی علم اٹھتا چلا جائے گا تو اس کا مطلب کیا ہے انہوں نے علم اس کو کہا جو تیرے عمل میں تیرے عمل سے اٹھتا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے علم اٹھتا چلا اصل مسئلہ عمل فرد کا بھی ایز اے میرا بھی آپ کا بھی ہر ایک کا اور ضرورت عمل پر فوکس کرنے کی ہے علم پر نہیں ہفتے میں سات دن درس سننا ہے جمعہ کا بھی ہے پیر کا بھی ہے وینےسڈے کا بھی ٹوزڈے کا بھی ہے سنڈے کا بھی ہے دوڑ لگی ہوئی وہ تو جمعے کو سنا تھا عمل ہو گیا اس پر ایک دفعہ سنا ہے عبداللہ اللہ عباس باس رضی اللہ سالانو لوگوں نے کہا کہ اے نبی کے چچا کے بیٹے آپ لوگوں کو زیادہ درست کیوں نہیں دیتے بس آپ ہفتے میں ایک دن دس دیتے فرمایا مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ ہفتے میں ایک دس دیا کر ان کی وہی روٹین رہی ساری دن ایک آپ نے بات سنی ہے ایک حدیث سنی ہے جو ہمارے کریکٹر سے تعلق رکھتی ہے. ہماری ڈے ٹو ڈے لائف سے اس کا تعلق ہے. سات دن وہ آپ کیوں? ہیمر کرتی رہے ہیمر کرتی رہے آپ کو تو آپ اس کو عمل میں لے لیں گے اس لیے کہ پختہ ہو جائے ابھی آپ نے سنی ہے مغرب کے درس میں آپ اور سنیں گے اس کے بعد اگلے دن کوئی اور سنیں گے وہ امبار لگتے چلے جا رہے ہیں علم کے معلومات کے یہ معلومات یہ جنرل نالج ہے یہ علم نہیں عمل کرنے کا موقع ہی کوئی نہیں کوئی چیز ہیمر کرتی نہیں قرآن کیوں نازل کی اللہ نے تھوڑا تھوڑا کر کے اگر اللہ تعالی بھی اسی طرح کانٹینیوسلی چوبیس گھنٹے جاری رکھتا اس کو ایمرجنسی بنیادوں پر ہمارا مولوی رات کو کھڑا ہوتا ہے صبح شبینے میں ختم نہیں کر دیتے دو تین مولوی جڑ کے ایک رات میں نازل کر دیتے فرمایا ہم لکھا لکھا نیچے بھیجتے تھے پیپر بھیج دیتے ہم کاپی نکال کے بھیج اللہ کے پاس فوٹو کاپی کوئی نہیں ہے کلرڈ اگر ہم اس کو نازل کرتے آپ پر فیخر توشن پیپر نازل ہوتا الفاظ کی شکل میں نازل نہ ہوتا فلاں مسو ہو آئی وہ اس کو اپنے ہاتھوں سے ٹچ کر کے دیکھتے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ لکھا لکھایا ایک رات میں کاپی کر کے نہ بھیج یہی سوال وہ کرتے تھے تم کہتے ہو اللہ کو ما کان و ما یکون سب کا علم ہے لَو نُزل حاضر قرآن جملہ تنوا یہ قرآن حکیم بل ایک ہی دفعہ سٹاک پورا نازل کیوں نہیں ہو جاتا کدا لے کا لینی کو اس لیے کہ یہ آپ کے دلوں کو ہیمر کرے اور دلوں میں ٹھہرے کاغذوں میں نہیں ہم نے اس کو رکھنا بل ہو فی تم بھائی العلم میں اس کو دلوں میں لے کے جانا چاہتا ہوں اس لیے مہینے دو مہینے کا وقفہ دیتا ہوں پہلی آتے یاد ہو جائیں عمل میں آ جائیں دل میں ٹھہر جائیں کزال تبھی فوک ورتل اس لیے ہم سے آہستہ آہستہ آپ پر پڑھ رہے ہیں اور آپ بھی کیا ورتل اے نبی آپ بھی ان پر آہستہ آہستہ پڑھے ہمارا مولوی پڑتا ہے جب سبینا سناتا ہے تو یا لمونہ تالمونہ کے سوا سمجھ کوئی نہیں لگتی اندر جا جائے کہاں سننے والے صحابہ ہیں جن کی مدر لینگویج ہے عربی کتنا بھی تیز کوئی بات کرے سمجھ جائیں گے نا اردو میں ہمارے ساتھ پنجابی میں کوئی بھی کتنی بھی تیز بات کرنے والا ہو سمجھ لگ جائے ہماری مدر لینگویج عربی ہمیں جو شو نمونے والی آتی ہے اگر دو عرب آپس میں بولتے ہو تو ہمارا ہاتھ تنگ ہو جاتا کیا کہہ رہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا قرآن ترتیل سے پڑھنا کیوں تاکہ یہ دلوں میں جا کے ٹھہرے پہلا ٹھہر جائے پھر دوسرا کوٹ کرنا ہے پینٹ اسی طرح ہوتا ہے نا کچے پہلا کوٹ کچا کیا اگر آپ دوسرا ماریں گے تو پہلے کو بھی وہ کے لے جائے گا کہ نہیں لے جائے پہلا سوکے گا دوسرا کریں گے تو پکا ہوگا نا یہ کیا ہے قرآن فرمایا یہ اللہ کا رنگ ہے یہ سب یہ کوٹ سوکتا ہے تو دوسرا کوٹ ہماری دوڑ لگی ہوئی گیٹ ٹوگیدر فلاح دوست سے ملیں گے فلاں دوست سے ملیں گے فلاں دوست سے وہاں دو ملاقات ہو جائے گی ساتھ بیویوں کو بھی لیا ہوا ہے علم نہ بیویوں کے پاس کم ہے نہ ہمارے پاس کم ہے کپڑا دور سے دیکھ کے بتا دیتی ہیں اتنے درم کا یہ گز ہے غلطی سے لے آئے اس کی زمین ایسی ہے بلکہ ہو سکتا ہے دکان بھی بتا دیں کس دکان سے لے کے آئے ولی اللہ کہ وہ اتنی بولی بالی نہیں انہیں سب پتا ہے ساس کے حقوق کیا ہیں اس, کو, اس لیے کہ انہیں یہ پتا ہے کہ میری جو اولاد ہے میں اس سے کیا توقع رکھتی ہوں اور جو کچھ میں اپنی اولاد سے توقع رکھتی ہوں میری میرے شور کی ماں کو بھی اس سے وہی توقعات ہو اور جتنا درد مجھے اپنے بیٹے کی نافرمانی پہ ہوتا ہے میری ساس کو بھی اپنے بیٹے کی نافرمانی پہ اتنا ہی درد ہو تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ برابر برابر کا درجہ ہے برابر تو ماں کو اللہ نے باپ کے بھی نہیں کیا ہے وہاں بھی 75% ماں کا رکھا ہے 25% باپ کا رکھا ہے تو بیوی اور ماں برابر کہاں سے ہوگی جب باپ اور ماں برابر نہیں ہو فرمایا میری خدمت کا زیادہ اقدار کون ہے آپ نے فرمایا تیری ماں پوچھا اللہ کے رسول پھر آپ نے فرمایا تیری ماں اللہ کے رسول پھر فرمایا تیری ماں فرمایا اللہ کے رسول پھر فرمایا تیرا باپ ان کو سب پتا ہے ضرورت صرف عمل, اور عمل ارادے سے پندرہ ارادہ کر لے کہ میں نے اس پہ عمل کر یہ برائی ہے میرے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آدمی تسلیم کرے کہ یہ خامی میرے اندر ہے اور جو بتائے اس کا بھلا ہو کہ بھئی آپ کے اندر یہ خامی ہے اور تیرا سچا خیر خواہ وہی ہے جو تمہیں بتایا کہ آپ کے اندر یہ خامی ہے. آپ لائن میں لگے ہوں اور آپ کو کوئی بتا دے کہ بھائی صاحب آپ کے پیپروں میں یہ غلطی ہے ابھی جا کے کمپیوٹر کی مور مروا کے لیں ایسا نہ ہو کہ آپ کھڑکی کے سامنے پہنچ جائیں اور پھر وہاں سے نکال دیے جائیں اور ٹائم بھی ختم ہونے والا ہے تو آپ اس کو شکریہ ادا کریں گے تھینک یو جا کے مور لگوا اگر کوئی آپ کو کہ مرنے سے پہلے یہ مور لگوا لو یہ خامی ہے تو اس کے گلے کیوں پڑتے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا تو کوئی نیک آدمی اور کوئی ہے ہی نہیں ٹھیک ہے ویسے ان کے ساری سے کہتے ہیں خاک سار اور دو آجو اور فلاں فلاں لیکن اندر ہمارے یہ ہے کوئی ہمیں لکھ دے صحیح ایک دفعہ خاکدار کوئی ہماری خامی ایک دفعہ نکال دے صحیح ہم اس کے گلے کیوں پڑتے اس لیے کہ ہم اپنے آپ کو کمپلیٹ سمجھتے میرے اندر کوئی خامی آئی نہیں سب سے پہلے جو آپ کے اندر کمزوری ہے اس کو تسلیم کریں تب وہ ٹھیک ہوگی جب تسلیم نہیں کریں گے عبداللہ ابن اب کیا کہتا تھا کہتا تھا میں پکا مسلمان اسی لیے پکا مسلمان بن ہی نہیں سکتا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی کہتے ہیں اگر اعلان ہو جائے کہ ساری دنیا جنت میں جائے گی ایک صرف آدمی جہنم میں جائے گا تو میں اپنے عملوں کو سامنے رکھ کے کہتا ہوں وہ آدمی میں ہوں اور اگر یہ اعلان ہو جائے گا کہ سارے لوگ جہنم میں جائیں گے صرف ایک بندہ جنت میں جائے گا تو رب کی رحمت کو دیکھ کے کہوں گا کہ وہ بندہ میں ہوں ایمان اس کے درمیان کوئی صحابہ کا علاج کیوں ہوا اس لیے کہ انہوں نے طبیب سے جھوٹ نہیں بولا کہتے نا دائی سے پیٹ نہیں چھپایا جاتا جس کو ذرا سی کمزوری محسوس ہوئی ہے وہ فورن گیا ہے نا پکا ہن زلا نہ پکا حنزلہ منافق ہو گیا ہے حنزلہ منافق ہو گیا ہے حنزلہ منافک ہو گیا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رستے میں ملتے ہیں کہتے کیا ہوا کہتے ہیں میں نے اپنا تجزیہ کیا ہے کہ ہماری جو کیفیت اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں ہوتی ہے ہمیں دنیا سے کوئی پیار نہیں ہوتا اولاد ہمیں یاد کوئی نہیں رہتی جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں کبھی کوئی چیز نظر آتی ہے کبھی کوئی چیز نظر آتی ہے کہتے ہیں کہ بس اس دنیا سے جان چھوٹے ہم چلے جائیں آخرت میں چلے جائیں اور جب اپنے اولاد میں آتے ہیں ہم ہنسنا بھی شروع کر دیتے ہیں اولاد سے کھیلنا بھی شروع کر دیتے ہیں وہ کیفیت بدل جاتی ہے یہ دوغلی کیفیت کیوں ہے یہ تو نفاق ہے انہوں نے کہا یہ تو میرے ساتھ بھی ہوتا ہے کیفیت تو میری بھی وہ نہیں رہتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف دے گئے اور ان کے سامنے بات رکھی یہ بات کوئی ایسی نہیں تھی جو بکر سے دیکھ رہے تعالیٰ نہ کو پتا نہیں تھی اگر انہیں پتہ نہ ہوتی تو پہلے وہ کہتے کہ نافقہ پکا بکر انہیں پتا تھا لیکن یہ بھی پتا تھا کہ ہنزلہ ادھر مطمئن نہیں ہوگا جب تک اسپیشلسٹ سے دوا نہ لے ساتھ لے کر گئے ان کی بات حضور کے سامنے رکھی ہے اور فرمایا احمد المسلمین کا یہی معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حنزلہ دنیا بھی چلانی بال بچے کے لیے کمائی بھی کرنی تمہاری جو کیفیت میرے یہاں ہوتی ہے اگر یہ کیفیت تمہاری وہاں بھی رہے تو فرشتے بستر پر آ کر تم سے مستعفی کریں لیکن فنہا یا انزلہ تو سا یہ تو گھڑی پل کی ایک نعمت ہوتی ہے تھوڑی دیر کے لیے تمہاری بیٹری چارج ہوتی ہے ایمان بنتا اور اس کے بعد تمہیں بھیج دیا جاتا ہے معاشرے میں کام کرنے کے لئے نرا یہاں ڈیرا لگا کے بیٹھ جانے کا نام بھی دین نہیں ہے کہ جنت کے دروازوں پر نظر لگا کے بیٹھ ان کا علاج اس لیے ہو گیا کہ انہوں نے بیماری یا کسی چیز کو انہوں نے بیماری سمجھا تو نبی کے سامنے رکھا ہے بندہ بڑے مجمع میں آ کے کہتا ہے اللہ کے رسول میرے اندر زنا کی بڑی رحبت یا اس بیماری کی شفا دیں یا مجھے چھوٹ دیں صحابہ نے بڑی خشمگی نظروں سے دیکھا نبی کے سامنے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہاں جاتے نبی کے سامنے نہ جاتے تو کہاں جاتے ڈاکٹر کے پاس نہ جاتے تو کہاں جاتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اس طرح مت دیکھو رستہ دو یہ بیمار ہے آئے پاس بٹھایا فرمایا اور آگے ہو جاؤ اور آگے ہو جاؤ اور آگے ہو جاؤ اپنے گھٹنوں سے گھٹنے جڑا لیا پھر دوا دی پیر اینالس کیے پہلے اینالس کیے ہیں تاکہ کے آئندہ جب بھی اٹیک ہو اس بیماری کا تو یہ فورن اس کا علاج وہیں پہ کر لیا فرمایا بہن ہے کہ لگے جی فرمایا پسند کرتے ہو کوئی اس کے ساتھ جنا کرے فرمایا رسول نہیں فرمایا یہ عورتیں لوگوں کی بہنیں ہوتی کوئی بھی پسند نہیں کرتا اس کی بہن کے ساتھ جنا کر ماں ہے بیٹی ہے پھوپی ہے سب گنوا نے فرمایا لوگ پسند نہیں کرتے کہ ان کی بہنوں کے ساتھ ان کی بیٹیوں کے ساتھ ان کی پھوپھیوں کے, کے ساتھ ان کی ماں کے ساتھ جس طرح تیرا دل نہیں کرتا اس کے بعد ان کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا لاش کو شفا دے وہ فرماتے ہیں میرے سینے پہ جب حضور نے ہاتھ مارا تو مجھے یوں پتا چلا کہ میں اچھے لائن کے نیچے کھڑا اور حیات سے میرا بدل پسند